أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقنتموهم فشد الوثاق فإما منن بعض وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْدُكُمْ بِبَعْدٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُدِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ مقصد سورہ محمد کا القتال فی سبیل اللہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ کی راہ میں قطال کرنا صورت دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ آیت نمبر انیس تک اس پہلے حصے میں یہ مقصد بیان کیا گیا ہے القتال فی سبیل اللہ دوسرا حصہ آیت نمبر بیس سے آخر تک جس میں منافقین کے احوال بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ ترغیب للنفاق ہے سورت کی یہ ابتدائی تین آیات میں جہاد کے لیے ایک مقدمہ ذکر کیا گیا یہ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا الدین کفرو وسد اللہ عد العم الحم دراصل یہ جو آگے آنے والا جہاد کا حکم ہے جس آیت میں ہم ذکر کر رہے ہیں آیت نمبر چار میں فعضا لقی تم الدین یہاں پہ بھی الدین کفرو آیا ہے یہ تو پہلے یہ مقدمہ تین آیات میں باندھا گیا یہ پہلے تمہیں کافر کا تعارف کرایا گیا کہ کافر ہے کون تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ کفر اختیار کیا ہے لیکن اگر ایک بندہ خود کفر اختیار کرے پھر تو ایک بات تھی لیکن جو اوروں کو اللہ کے دین سے منع کرتا ہے اور اسلام کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے یہ تو ایسے لوگ یہ ادل امالحم ان کے اعمال رائے اور بیکار برباد ہیں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کافر بھی تو نیک اعمال کرتا ہے وہ بھی تو راستے بناتا ہے اور وہ بھی تو بڑے نیک اعمال کرتا ہے انسانیت کی خدمت کرتا ہے تو قرآن نے کہا کہ جو لوگوں کو اللہ کے دین سے منع کرتا ہے اور دین کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے تو عداللہ اس کفر کی وجہ سے ان کے اعمال وہ اچھے اعمال بھی رائے گا اور برباد دوسرا یہ ادل العمالہم ہم نے کہا کہ اعمال سے مراد یہاں پہ ان کی جو تدبیریں ہیں تو وہ مراد ہیں جی اسی لیے مفسرین مدارک قرطبی مانا کرتے ہیں یہ جی ادل عمال اے اب تلقید و یہ جی اللہ ان کی تدبیروں کو باطل قرار دیتا ہے اور باطل کر دیتا ہے وجہ یہ کہ انہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ پھر اگلی آیت میں ان کے مقابلے میں ایمان والوں کا ذکر بشارت دی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیا ہے کون سا ایمان معتبر ہے تو تخصیص بعد تعمیم وہ ایمان معتبر ہے کہ جس میں یہ آخری پیغمبر کو مانا جائے اور آخری کتاب پر ایمان لایا جائے وہ بما بیمانز العلیٰ محمدن اور ایمان لائے اس کتاب پر کہ جو نازل کی گئی ہے اعلیٰ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ رد ہے ان لوگوں پر کہ جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہودی ہو نصرانی ہو تو وہ بھی تو اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح والے کہتے ہیں یہ جو آمنو بیمانز لعالہ محمد وح الحق و مربہ یہ تصریح ہے اس بات کی کہ ایمان وہی ایمان معتبر ہے کہ جو آخری پیغمبر پر لایا جائے کیونکہ حق اب یہی ہے اللہ کی طرف سے یہی وجہ ہے یہ تفسیر مدارک میں یہ تفسیر مدارک میں امام نصفی وہ کہتے ہیں وہ حولحق و مرب ہم عیسائیت کے تحت وہ حول حق و مرب ہم عیسائیت کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اضلا رد عليه نسخو وہ الحق و مرب ہیم اس سے مراد کیا ہے اے القرآن یہ قرآن یہ حق ہے مر رب ان کے رب کی جانب سے وجہ یہ ہے اضلاع یری ادو علیہ نسخو اس سے مراد یہ ہے کہ اب اس دین پر کوئی اور دین وہ اوپر سے نسخہ نہیں آنے والی بلکہ وہونا سے خل گئی اور اس دین نے ماقبل ادیان کو منسوخ کر دیا ہے قرآن ناسق ہے دین محمد ناسخ ہے اور اس نے ماقبل ادیان کو منسوخ کر دیا ہے اسی وجہ سے وہولحق و مربہ اب حق یہ قرآن میں ہی منحصر ہے اور حق یہ آخری پیغمبر اور رسول اللہ کی تاب میں ہی منحصر ہے جی اسی لیے قرطبی کہتے ہیں یہ جی امام قرطبی وہول حق و میں رب ہم اے ہی ماقبل ہو جی یہ قرآن حق ہے ان کے رب کی جانب سے یعنی قرآن نے اپنے ماقبل ادیان کو منسوخ کر دیا ہے اور ماقبل کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے یہ اب اگر مانا جائے گا تو آخری کتاب کو مانا جائے گا اور آخری پیغمبر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے یہ اس لیے بعض لوگ شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں تو اسی لیے قرآن کی ان آیات سے استدلال کرنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات سے استدلال کیا جائے جیسے کل کے درس میں میں نے کہا کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر باسٹھ میں ہم نے ذکر کیا تھا بعض لوگوں سے ہم نے یہ سنا ہے اور جو لوگ وہ جی آج ایک ہی دین کا راگ الاپتے ہیں اور یہ مغرب کی طرف سے یہ فلسفہ آتا ہے کہ ایک ایسا دین ہو کہ جس میں یہ سارے مشترک ہوں اور اس میں کوئی بھی یہ نہ کہے کہ ہمارا دین حق ہے اور کوئی کہے ہمارا دین حق ہے اور ایک دینوں کا ایک اچار بنا لیا جائے اور جس میں کوئی کسی کو برا نہ کہے تو یہ ایک, ایک فلسفہ یہ دیا جاتا ہے ایک لوگوں کو میٹھے میں وہ زہر دینے کی ایک بات کی جاتی ہے مسلمان اگر اسی بات کا اعتراف کرے تو پھر اسلام رہتا کہاں پہ ہے اسلام تو باقی ہی نہیں رہتا اور ایسا دین یہ اللہ کو قبول نہیں ہے اسی لیے قرآن و امنو بیمان محمد ان وہ الحق کو میرب ہم ایماند لائے اس کتاب پر کہ جو محمد پر اتاری گئی ہے اور یہ کتاب یہ حق ہے میں رب ہم ان کے رب کی جانب سے رب کی جانب سے یہ کتاب حق ہے اور یہ اسی کتاب کی تابداری کرتے ہیں کف فران ستم و اسلحبال کفر سات و اصل اس کے دو معانی ہم نے کیے تھے کہ اللہ ان سے ان کی دنیاوی تکالیف کو دور کر دے گا یہاں پر ایمان کی ایمان کی قدر و قیمت بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے ایک جانب کفر تھا کہ کفر کی وجہ سے وہ جو نیک اعمال تھے وہ بھی رائگاں اور برباد شرک کی وجہ سے نیک اعمال بھی رائگاں اور برباد جب کہ دوسری جانب ایمان اور عمل صالح کی برکت یہ ہے اور قدر و قیمت یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیے جانے والے گناہ وہ بھی اللہ مٹا دیتا ہے اور وہ بھی اللہ دور کر دیتا ہے وجہ یہ کہ یہ شخص ایمان لایا ہے واصلحب الم اور درست کر دے گا اللہ ان کے حال کو ان کے حال کو اللہ درست کر دے گا واصلحب الم تفسیر مدارک امام نصفی معنی کرتے ہیں کہ اللہ ان کے حال کو درست کر دے گا کیا معنی کہ دنیا میں اللہ انہیں توفیق دے گا دیگر اعمال کی توفیق دے گا نیکیوں کی توفیق دے گا اور یا یہ اصلح بالہم سے مراد کہ زمین میں غلبہ اللہ انہیں دے گا اور زمین میں انہیں اقتدار دے گا زمین میں انہیں انہیں اقتدار دے گا اسی لیے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر تین میں اور یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے کہ گزشتہ دو آیات میں بیان کیا گیا کہ ایسا کیوں ہے کہ کافروں کے تو نیک اعمال بھی برباد اور مسلمانوں کے گناہ بھی معاف کف فران سات تو کیا یہ ظلم نہیں ہے کافروں کے نیک اعمال بھی برباد اور مسلمانوں کے گناہ بھی معاف یہ ظلم نہیں ہے تو تیسری آیت میں اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دراصل کوئی ظلم نہیں ہے وجہ یہ کہ کافروں نے راستہ ہی غلط منتخب کیا ہے اور وہ باطل کی تابیداری اور باطل کی پیروی کر رہے ہیں اور باطل کی پیروی کرنا یہ ناکامی کا راستہ ہے ایمان والوں نے جو راستہ حق کا قرآن کا اختیار کیا ہے تو دراصل یہ کامیابی والا راستہ ہے تو اس راستے میں اگر کسی سے گناہ کوتاہیاں وغیرہ یہ ہوتی ہیں تو اللہ انہیں بھی معاف کر دیتا ہے یہ اللہ انہیں بھی معاف کر دیتا ہے تو اسی وجہ سے اللہ نے اس آیت میں اس سوال کا جواب بھی دیا ہے کدا لب اللہ سے جس طرح اللہ نے یہاں پہ کافروں اور ایمان والوں کے احوال اور اوساف ذکر کیے تو اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے امثالہم ان ایمان والوں کے احوال اور ان کے اوصاف بیان کرتا ہے یا ان کے اعمال کا نتیجہ یہ اللہ ذکر کرتا ہے کس لیے تاکہ لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کریں اب اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں فضال قیت ملدین کفرو فضربر رقاب کہ اس سے پہلے کفار کی پہچان کرائی گئی کہ کفار ہیں کون کفار ہے کون اور کفار یہ باطل کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں اور باطل کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں تو اب ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب کافر کو پہچان لیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے منع کرتا ہے اللہ کی کتاب سے منع کرتا ہے باطل کی پیروی کرتا ہے تو اب ان لوگوں کے ساتھ جب آمنا سامنا ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے کسی نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا کسی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا کسی تردد اور شک میں نہیں رہنا بلکہ اللہ کے دشمن یہ جب تمہارے سامنے آ جائیں تو بغیر کسی نرمی کے فدر برقاب مارنا ہے گردنوں پر اور خوب خون ریزی کرنی ہے اور ان کا خون بہانا ہے جس طرح سورہ انفال میں یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر ستاسٹھ میں ماکان علی نبی لہو اثر فل کہ نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ لوگوں کو کافروں کو قیدی بنائے حتیٰ کہ خوب خون ریزی کرے فل ارد زمین میں یعنی ان کا خون بہائے کہ جو دین کی راہ میں رکاوٹ ہیں اور وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے منع کرتے ہیں تو یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ پھر جب ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو پھر نرمی نہیں دکھانی اور خوب خون ریزی کرنی ہے اور ان کا خوب قتل کرنا ہے ف عدالقی تم الَّذِينَ كَفَرُوا کفرو پر جب تم آمنے سامنے ہو ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے اور الدین کفرو اس سے پہلے یہ گزر چکے فضر بر رقاب تو پس مارنا ہے اررقاب گردنوں پر اور یہ کنایا ہے قتل کرنے سے یعنی ایسی جگہ پہ مارو کہ پھر وہاں سے پھر بچنے کی کوئی امید نہ ہو بلکہ اس کا کام ہی وہیں پہ تمام ہو جائے فربر رقاب پس مارنا ہے گردنوں پر اور یہ ضرب رقاب ضرب ضرب الرقاب یہ مفول مطلق ہے اور اس کا فیل محضوب ہے ضرب الرقاب پس مارو مارنا گردنوں پر حتیٰ اذا اسخن یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کرو اس خان کہتے ہیں قتل میں خوب قتل کرنا اور خون ریزی کرنا خون بہانا حت اذا اسخان یہاں تک کہ جب تم خوب قتل کرو انہیں فشد الوساق تو باندھو مضبوطی سے فشد الوساق وساق کہتے ہیں باندھنے کو اور فشد مانا مضبوط یعنی مضبوطی سے باندھو انہیں یعنی پھر انہیں قیدی بناؤ لیکن پہلے تمہارا مقصد ان کا کام تمام کرنا ہے اور ان کی خوب خون ریزی کرنی ہے فشد الوساق تو پھر باندھو مضبوطی سے ان کافروں کو ف اما من نمباد اما فدا ان <تصفيق> یہ سلسلہ یہ چ... پھر جب خوب خون ریزی کرو اور انہیں قیدی بناؤ تو قیدی بنانے کے بعد پھر مسلمانوں کو یہ اختیار ہے مسلمانوں کے امیر کو یہ اختیار ہے کہ یا تو ان پر احسان کرے اور بغیر فدیہ لیے انہیں چھوڑ دے بغیر فدیہ لیے انہیں چھوڑ دے وہ اما فدا ان اور یا لینا ہے بدلہ لینا ہے فدا ان میں پھر دو صورتیں آتی ہے یا تو فدیہ لینا ہے یعنی ان سے مال لینا ہے توان جنگ لینا ہے جس طرح بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا گیا تھا یعنی ان سے یا تو پیسے لیے گئے تھے اور یا بعض لوگ جن کے پاس پیسے نہیں تھے ادائیگی کے لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان سے مسلمان بچوں کو پڑھایا بھی گیا ہے لیکن فدیہ کسی نہ کسی صورت میں وہ لیا گیا ہے اور یا یاوافدا ان اس بدلہ لینے میں مسلمان قیدیوں کے ساتھ جو تبادلہ ہے تو وہ بھی ممکن ہے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب قید میں آ جائیں یہ قیدی تو مسلمانوں کے امیر کو اختیار ہے چار باتوں کا چار باتوں کا اختیار ہے ایک احسان کرنا یعنی بغیر فدیہ لیے ان پر احسان کرنا اور انہیں چھوڑ دینا بغیر کسی عوض کے دوسرا فدا یعنی بدلہ لینا ہے عوض لینا ہے اور اس میں پھر دو صورتیں میں نے بیان کی یا تو ان سے پیسے لینے ہیں تاوان جنگ اور یا اس کے مقابلے میں اپنے قیدیوں کو چھڑوانا ہے تو دو صورتیں اس میں آ گئیں تیسرا قتل ہے بعض قیدیوں جی انہوں نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا ہوتا ہے بعض کافروں نے بعض کافروں نے اتنا نقصان پہنچایا ہوتا ہے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا ہوتا ہے کہ جس کی سزا یہ قتل سے کم نہیں ہوتی تو یہ بھی امیر حرب کو اختیار ہے اسی لیے احادیث سے بعض قیدیوں کو جو قتل کرنے کا ثبوت ہے تو وہ خاص خاص حالات میں ملتا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہوتا ہے تو اسی لیے یہ جی اللہ کے پیغمبر انہیں قتل کرنے کا یہ حکم یہ دیتے ہیں فتح مکہ میں بخاری کی روایت میں آتا ہے ایک شخص ہے عبداللہ ابن خطل عبداللہ ابن خطل کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ عبداللہ ابن خطل کو جہاں کہیں پہ پاؤ قتل کر دو وہ ہوا متعلق استار یہ <الْقَعْبَة> اگرچہ وہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اسے قتل کر دو کیونکہ اس کے تین جرائم ہیں ایک تو انہوں نے بعض مسلمانوں کو قتل کیا تھا تو یہ ظلم کیا تھا دوسرا کئی دن اسلام لایا تھا ظاہرا اور پھر دوبارہ مرتد ہو گیا تھا اور تیسرا یہ کہ اللہ کے پیغمبر ان کی حجوہ بیان کرتا تھا ان کی برائی بیان کرتا تھا اشعار میں یہ اور اپنی لونڈیوں سے بھی یہ گالیاں یہ بکواتا تھا اور ان کی لونڈ اپنی لونڈیوں سے بھی یہ حجوہ اور اشعار یہ پڑھاتا تھا تو یہ تین جرائم تھے تو اسی لیے ایسے لوگ اگر یہ قید میں آ جائیں تو امیر حرب کو اختیار ہے کہ انہیں قتل کر دے اور یا چوتھا اختیار امیر حرب کو یا پھر انہیں غلام بنانا ہے یا پھر انہیں غلام بنانا ہے یہ چار اختیارات ہیں یہ چار اختیارات ہیں جی اسلام کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ لوگوں کو غلام بناتا ہے حالانکہ عقل تین ہی صورتیں یہ ممکن ہیں کہ اگر جنگ میں بعض کفار یہ قیدی بنا دیے جائیں تو عقل تین ہی صورتیں یہ ممکن ہیں یا تو انہیں قتل کیا جائے گا تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اچھی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں تو اسی لیے ان کا قتل کرنا یہ درست فیصلہ نہیں ہے یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے لیکن بعض مرتبہ آزاد چھوڑنے میں بھی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ دارالحرب میں پہنچ کر پھر دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے لیے وہ پہلے سے زیادہ خطرہ بن جائیں اور خطرے کا باعث بنے تیسری صورت یہ ہے کہ انہیں دائمی قیدی بنا دیا جائے جیسے آج کل امریکہ امریکہ میں تو نہیں کرتا لیکن جب عراق کی جنگ چل رہی تھی اور افغانستان کی جنگ چل رہی تھی تو چونکہ ان کے قوانین یہ اجازت نہیں دیتے تو اسی لیے بعض جزیروں پر انہوں نے بڑے بڑے عقوبت خانے اور بڑے بڑے قید خانے بنائے ہوتے ہیں جیسے مشہور زمانہ جو بدنام زمانہ گوانتا نام و بے جیل وہ تھی یا اسی طرح بعض دیگر جزیروں پر انہوں نے یہ عقوبت اور قید خانے بنائے ہوتے ہیں تو یا تو حالانکہ یہ فی زمانہ کی باتیں ہیں یہ کوئی دور کی باتیں نہیں بلکہ ہمارے یہ اپنے دیکھی دکھائی چیزیں ہیں تو یا انہیں دائمی قیدی جو ہے وہ بنا دیا جائے اور کسی الگ تلگ جزیرے میں ڈال دیا جائے اسلام نے سب سے جو بہترین طریقہ ہے اور بہترین صورت ہے کہ ایسے غلام معاشرے میں معاشرے میں انہیں تقسیم کر دیا جائے اور معاشرے میں انہیں مجاہدین پر یہ برابر تقسیم کیا جائے اور پھر انہیں ان کی ذمہ داری یہ سونپی جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ ان کی تربیت کریں ایک تو یا یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام نے کبھی بھی جی ان لوگوں کو اور یہ اسلام کا پیدا کردہ مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی اسلام اس کی کوئی ترغیب دیتا ہے بلکہ یہ پہلے زمانے سے یہ جنگ کا سلسلہ یہ چلا آ رہا ہے تو اسی لیے مسلمان فوج میں اسے پہلے بھی تقسیم کر دیا جاتا تھا اگرچہ آج دنیا یونائٹیڈ نیشن نے جو یو ڈی ایچ آر ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس تو اس میں تمام اقوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد جنگوں میں ہم کسی کو غلام جو ہے وہ نہیں بنائیں گے تو اگر دیگر اقوام اس کی پاسداری کرتے ہیں تو مسلمان یہ ان حقوق کی پاسداری کرنے میں وہ سب سے پہلے وہ اس پر عمل کرتے ہیں لیکن اگر دیگر اقوام وہ مسلمانوں کو غلام بناتے ہیں قیدی بناتے ہیں تو پھر اسلام کے پاس بھی یہ تعلیمات یہ موجود ہیں اور اسلام نے ان کے اتنے حقوق بیان کیے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے اخوانکم کم اللہ تحت ایدیکم کم یہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے اختیار میں دیا ہے تو بس جس کا جو بھائی اس کے زیر اختیار آ جائے تو چاہیے یہ کہ فلی تو مما کو اسے بھی وہی کھلائے کہ جو وہ خود کھاتا ہے اور اسے بھی وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے ولاکل فہو مالایتیق اور اسے ایسے کام کی مشقت میں نہ ڈالے تکلیف میں نہ ڈالے کہ جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو بلکہ اگر ایسا کام اس کے ذمے اور اس کے سپورت کرتا ہے تو چاہیے یہ کہ خود بھی اس کی مدد کرے اور اسلام نے اس حوالے سے بہت سارے احکام یہ ذکر کیے ہیں اسلام نے ان کی آزادی کے لیے پھر ان کے اس کے بہانے ڈونڈے ہیں سوم کا کفارہ روزے کا کفارہ دیکھا جائے قتل خطا اس کا کفارہ دیکھا جائے زہار کا قسم کا ان تمام صورتوں میں جو سب سے پہلا حکم قرآن نے دیا ہے کہ غلام کو آزاد کیا جائے بلکہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی غلام کو حق تپڑ مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے یہی وجہ ہے کہ اور قرآن میں بعض مکی صورتوں میں بھی انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا ہے حالانکہ اس وقت جہاد نہیں تھا سورہ بلد مکی صورت ہے لیکن قرآن کہتا ہے فَلَقْتَ حَمَلْ عَقَبَ وَمَا أَذْرَاكَ مَلْ عَقَبَ فَقْقُ رَقَبَ کہ غلاموں کو آزاد کرنا ہے اور اسلام میں اس کی بہت ساری مثالیں یہ ملتی ہیں صرف اگر آپ چند صحابہ کرام کو دیکھیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد ستر ہے حضرت عباس اللہ کے پیغمبر کے چچا کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد ستر ہے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے ہیں حضرت حکیم ابن حزام سوک غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا ہے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ہزار غلاموں کو انہوں نے آزاد کروایا تھا حضرت عثمان وہ تو غنی ہیں انہوں نے تو بہت کرایا ہے عبدالرحمان ابن عوف کے بارے میں آتا ہے بڑے مالدار تھے تیس ہزار غلاموں کو انہوں نے آزاد کروایا ہے یہ مختلف تعداد صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتی ہے تو اسلام ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آپ غلاموں کو آزاد کرائیں نہ کہ کسی کو غلام بنانا لیکن جنگ کی صورت حال میں اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو پھر اسلام نے اس کے لیے یہی حل یہ تجویز کیا ہے ف اما من باد و اما فدا ان بس یا تو احسان کرنا ہے جی اس خون ریزی کے بعد یا اس باندھنے کے بعد ان اور یا بدلہ لینا ہے عوض لینا ہے یا فدیا لینا ہے یہ جہاد کب تک جاری رہے گا تو توحت الحرب و اوزارہ یہاں تک کہ رکھ دے الحرب و جنگ اوزارہ اپنے ہتھیار کو کیا مراد اسی لیے بعض مفسرین یہ کنایا ہے جنگ کے ختم ہونے سے کہ جب مکمل امن دنیا میں ہو جائے اور یہ مکمل امن دنیا میں تب ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے اسی لیے اس جملے سے بعض مفسرین وہ یہی ذکر کرتے ہیں کہ حتیٰ تضعال بحرب اوزارہ اس سے مراد کیا ہے جب حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئیں جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ اہل حرب جنگ والے وہ اپنے ہتھیاروں کو اور اپنے بوجھ کو وہ رکھ دیں گے اور وہ چھوڑ دیں گے پھر یا دو ہی صورتیں ہوں گی یا یہ کہ اور اسلام کا دور دورہ ہوگا اور لوگ اسلام کو ہی اسلام پوری دنیا میں وہ پھیل جائے گا اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ جہاد کا یہ سلسلہ یہ تا قیامت یہ جاری رہے گا حتیٰ تضع الحرب و یہاں تک کہ رکھ دیں اور یا الحرب و اہل الحرب یہاں تک کہ رکھ دیں جنگ والے اوزارہ اپنے بوجھ کو اپنے ہتھیاروں کو بوجھ سے مراد یہاں پہ ہتھیار ہیں کہ جنگ والے وہ اپنے ہتھیار وہ رکھ دیں اور کافر اسلام کے مقابلے میں وہ ہتھیار کبھی رکھتا نہیں ہے لکھا اور اسی طرح کی بات ہے یہ بات اسی طرح ہے زا یہ بات اسی طرح ہے اور اب آگے جہاد کی مشروعیت کی علت وہ ذکر کی جا رہی ہے کہ اس جہاد کو اللہ نے کیوں جائز قرار دیا ہے اور جہاد کو کیوں مشروع قرار دیا گیا ہے یہ ہم نے ربط میں بھی ذکر کیا تھا کہ گزشتہ اقوام جیسے قومیات قوم سمود وغیرہ انہیں اللہ خود ہلاک کرتا تھا لیکن اب یہ اللہ کی طرف سے کفار پر کوڑے کا برسایا جانا یہ جہاد کے حکم کے ذریعے ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں کے ذریعے ہے ولو یشا اللہ اور اگر اللہ چاہتے اور اگر اللہ چاہتے لن تسرمن ہم تو ضرور بدلہ لیتے ان کفار سے خود یعنی اللہ انہیں خود ہلاک کر دیتے اگر اللہ یہ چاہتے جس طرح ماضی میں اس کی مثالیں قوم آت قوم سموت قوم لوت فرعون یہ سارے اس کی مثالیں ہیں لیکن ولا کہ لیبلو آباد لیکن یہ جہاد کا حکم دیا ہے کس لیے لیبلو آباد و لِيَبْلُوا بَعْدَكُمْ بِبَعْدٍ تاکہ وہ آزمائیں بعض تمہارے بِبَعْدٍ بَعْدٍ کے ذریعے کہ اللہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائیں یعنی کافر کو مسلمانوں کو کفار کے خلاف لڑنا اور انہیں جہاد کا حکم دینا تاکہ ایک دوسرے کے ذریعے یہ آزمائیں جائیں کہ جو حق کی پیردی کرنے والے ہیں کہ وہ اہلِ باطل کے خلاف لڑتے ہیں یا نہیں۔ اور باطل والے یہ باطل کو باطل کی پیروی چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے ولا کلی ابلو اباد لیکن اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے تاکہ آزمائے بعض تمہارے ببادن بازوں کے ساتھ بازوں کے ذریعے اب لازمی طور پر جب ایک دوسرے کے ذریعے یہ آزمائے جاتے ہیں ایمان والوں کو کافروں کے خلاف جہاد کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے ہوتے ہیں تو لازماً اس میں شہادت کا درجہ وہ بھی مل جاتا ہے مسلمان بھی اس میں مرتے ہیں تو قرآن یہاں پہ کہتا ہے کہ ایسی موت یہ بیکار اور آبس موت نہیں ہے بلکہ اگر شہادت کی موت مل جائے فی سبیل اللہ تو ایسے لوگوں کے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا والذین قطلو فی سبیل اللہ اور وہ لوگ کے جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ہرگز برباد نہیں کرے گا اللہ ان کے اعمال اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا یہاں پہ ہدایت حالانکہ جو شہید کیا گیا تو پھر اس کے بعد ہدایت کا کیا مانا یہاں پہ ہدایت وصول ال جنہ سورہ فاتحہ میں ہم نے ہدایت کے چار مرتبے ذکر کیے تھے امام راغبانی کے حوالے سے یہاں پہ ہدایت کا وہ چوتھا مرتبہ مراد ہے یعنی جنت پہنچانا جنت میں داخل کرنا سیاح دیم تو عن قریب راہ دکھائے گا اللہ انہیں جنت کی یعنی شہید ہوئے اور فوراً اللہ انہیں جنت کی راہ دکھائے گا سیاحدی ہم تو آن قریب راہ دکھائے گا انہیں جنت کی اور آن قریب پہنچائے گا انہیں جنت میں ویس ویس اور درست کریں گے اللہ ان کے احوال کو ویود خلحم الجنت صرف راہ نہیں دکھائیں گے بلکہ اور داخل کریں گے انہیں الجنتہ جنت میں آر فالحم آر لہم کئی معنی ہے دو مانی مشہور ہیں عرفا لہم،, اے لہم اور داخل کرے گا انہیں جنت میں آر لہم کہ پہچان کرائی ہے یا بئی انہا لہم کہ بیان کیا ہے اللہ نے یہ جنت لہم ان کے لیے یعنی اس جنت میں داخل کرے گا کہ اس جنت کا بیان یہ اللہ نے قرآن میں اور اپنے پیغمبر کی زبان کے ذریعے بار بار کیا ہے یعنی ایسے مقام میں اللہ داخل کرے گا کہ اس جنت کو بیان کیا ہے اللہ نے ان کے لیے ایک معنی یہ یا دوسرا معنی ارفاہ تعریف عر لہم کہ پہچان کرائی ہے اللہ نے اس جنت کی لہم ان کو کیا مطلب یعنی ایسی جنت میں اللہ انہیں داخل کرے گا کہ یہ دور سے اپنی جنت کو دور سے ہی یہ پہچانیں گے کہ یہی ہمارا مقام ہے اور یہی ہمارا ٹکانہ ہے کہ پہچان کرائی ہوگی اللہ نے اس جنت کو لہم ان کو اور یا ار فہا لہم تی بہا لہم داخل کرے گا اللہ انہیں جنت میں ان شہیدوں کو آر فہا لہم کہ مہکائی ہوگی اللہ نے یہ جنت لہم ان کے لیے یعنی طرح طرح کی خوشبو سے اللہ نے اس جنت کو ان کے لیے مہکایا ہوگا اور خوشبو والا بنایا ہوگا فالقی تم الدین کفرو فدر برقاب پر جب تمہارا آمنا سامنا ہو ان لوگوں کے ساتھ جب تم ملو جنگ میں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا ہے تو مارو مارنا گردنوں پر حا اذا اسخن یہاں تک کہ جب تم خوب قتل کرو انہیں فشد الوساق تو مضبوطی سے باندھو ان کافروں کو پھر یا تو احسان کرنا ہے اس خونریزی کے بعد اور اس باندھنے کے بعد اور یا بدلہ لینا ہے حتیٰ تزال حرب بوزار رہا یہ جنگ یہ کب تک جاری رہے گی یہاں تک کہ رکھ دیں جنگ والے یا تک کہ رکھ دے جنگ اوزارہ اپنے ہتھیاروں کو اپنے بوجھ کو اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ یہ حق اور باطل کا یہ مارکا یہ جاری رہے گا ذالکا اور اسی طرح کی بات ہے یعنی الامر زالکا اسی طرح کی بات ہے کہ یہ حق اور باطل کا یہ مارکا یہ چلتا رہے گا اور اب جہاد کی جہاد کو مشروع قرار دینے کی حکمت اور اگر اللہ چاہے تو ضرور بدلا لے ان سے خود لیکن اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے تاکہ آزمائے تم میں سے بعض باز کو بازوں کے ساتھ والذین قطلو فی صبیر اللہ اور وہ لوگ کے جو قتل کیے گئے سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اور دوسری قرات میں والذین قاتلو آتا ہے یعنی اس میں کافروں سے جنگ کرنے کی جو فضیلت ہے وہ مراد ہے اور وہ لوگ کے جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں تو ہرگز برباد نہیں کرے گا اللہ ان کے اعمال سیاح اور عن قریب اللہ راہ دکھائے گا انہیں جنت کی اور سوارے گا ان کا حال اور اگر قاتل لیا جائے تو پھر یہ کہ اللہ ایسے مجاہدین کے اعمال کو رائے گا نہیں کرے گا اور جلد ہے کہ اللہ انہیں مزید مضبوط کرے گا کیونکہ جہاد یہ مزید مضبوطی کا اور توفیق کا باعث ہے ویسلب الحم اور سوار دے گا اللہ ان کے احوال کو یعنی جہاد یہ انسان کے دنیا اور آخرت کے احوال سورنے کا باعث ہے ویود خلح مل تو یہ سیاحدی میوسلب الحم یہ دنیا سے متعلق ہوگا اور آگے آخرت سے اور داخل کرے گا اللہ انہیں جنت میں ارف لہم کہ مہکایا ہے اللہ نے یہ جنت ان کے لیے یا بیان کیا ہے اللہ نے یہ جنت ان کے لیے یا لہم اور پہچان کرائی ہے اللہ نے اس جنت کی لہم ان کے لیے یعنی دور سے ہی یہ پہچانیں گے کہ ہمارا مقام اور ہمارا ٹھکانہ وہ یہ جگہ ہے وآخر دعوانا ان رب